بس اللہ الرحمن الرحمن اللہ علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب ہے مہمان الباشاہ گروپ الباطا ون الباشہ باقی تمام سامعین برادران خواراں سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے دس کتاب دعوی شریف میں سے آج درج نمبر چار سو تیئیس ابلی ہے چار سو تیئیس شروع سے لے کر ابھی تک کی درست کی تعداد ہے اور پینسٹھ اوراد فتح کا درس نمبر پینسٹھ ہے سکسٹی فائیو اور ہمارے سلسلے دس اوراد فتھیہ کا جو ہے سیا اول یعنی ملک الجبار میں ہیں آپ لوگوں کو بار میں بتائیں ملک الجبار میں پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ تکرار ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور دعا کلمات بھی شامل ہیں کبھی اسماع الحشنہ ہے کبھی دوسری دعا کلمات اس کے ساتھ شامل ہے تو آج کے درس میں جو ہے ملک الجبار میں سے لا الہ الا اللہ نمبر گیارہ ہیں ہاں جی دس کا توضیح ہوگی گیا آپ لوگوں کو ابھی لا الہ الا اللہ نمبر گیارہ ہیں آج کے درس میں کے چار سو اور بھی آج کے درس میں اس مبارک نمبر کی دراصل لا اللہ نمبر گیارہ کی توجہ دیں گے وہ مقدس کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ ایمانم باللہ لا الہ الا اللہ ایمانم باللہ اس مقدس کلمے کی تھوڑی توجہ دینا ہے آج آپ لوگوں کو خواجہ نگرامی اس مبارک کلمے میں لا الہ الا اللہ کا تکرار ہوا ہے ہاں جی کہ ہر پوری پچاس دفعہ اس میں تکرار ہو گیا ہے تو لا لا نہیں ہے کوئی معبوت نہیں ہے اس کائنات کے اندر کوئی بھی شے پرستش کے عبادت کے بندگی کے لائق نہیں ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے جس کے سامنے سرجریز ہو جائے اگر کوئی ذات سرجا کے لائق ہے جی بندگی کے لائق ہے معبودیت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ اللہ ذات واجب الوجود المستجمع جمیِ صفات الجمالیہ والجلالیہ والکمالیہ تمام صفات جلال الجمال اور کمال سے متصف واجب الوجود الحی القیوم ذات جو ہے وہی ذات ہے عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے ہاں کوئی اللہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق اور اس کائنات کا خالق بھی وہی اللہ ہے رازق بھی حقیقت میں وہی اللہ ہے رب بھی وہی اللہ ہے ہاں جی اور رحمٰن الرحیم بھی بالحق وہی اللہ کے ذات ہیں تو عظرامی لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہاں جی طرقت کے بزرگان فرماتے ہیں سوہی جو ترکت کے جو منازل توحید کے جو منازل طے کرتے ہیں جنہیں صرف اللہ سے سروکار ہے وہ کسی جنات کے قابو کرنے کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں وہ کسی معاقلات کے قابو کرنے کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں یہ تو طرقت ہی نہیں تو کاروبار ہے ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ کاروبار ہے آپ کچھ عرصہ ایک جسم کو بڑھتے ہیں اس کی نظر میں آپ کو یا جن قابو ہوتی ہے یا کوئی موقل پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مادی فائدہ اٹھاتے ہیں یا کوئی اور فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تو اللہ کی پولیس نہیں ہے یہ تو کاروبار ہے ہاں یہ تو ایک ہنر ہے یہ کاروبار ہے اس کو توحید نہیں کہا جاتا ہے اس کو سیر سلوک نہیں کہا جاتا اس کو تریقت نہیں کہا جاتا ہے تریقت جو حقیقی سیر سلوک والے ہاں جی جو اللہ کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کو کرتے ہیں لا کے ذرے ہاں جی کے معنی نہیں ہے کوئی نہیں ہے لا کے ذرے تمام معبودہ باطل کے نفی کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ نفی کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات میں کوئی بھی شعر اللہ کے عبادت نہیں ہے خدا قرار دینے کے لائق نہیں ہیں پرستش کے لائق نہیں ہیں یہ اللہ میں نے جتنی غور و فکر کیا تدبر کیا سوچا ہاں کیا یہ سورج پرست کے لائق ہے کیونکہ عظیم میں جیسے ابراہیم کے واقعات میں آتا ہے کیا یہ چاند پورشچ کے لائق ہے کیا یہ ستارگان پورش کے لائق ہے کیا یہ کہ کے پرشتش کے لائق ہے کیا یہ وسیع آسمان پرست کے لائق ہے کیا یہ اور کیا یہ عظیم اونچے اونچے پہاڑ لائق ہے یا یہ گہرے اور وسیع سمندر لائق ہے کیا فرشتگان لائق ہے کیا امبیا لائق ہے کون سی جی چیز پر کے لائق ہے میں جتنا غور کرتا ہوں تو مجھے کوئی شے پر اسچیز کے لائق اللہ نہیں پاتا ہوں کیونکہ سب طرح مخلوق ہے کوئی نہیں تھا ایک وقت کچھ بھی نہیں تھا سب کتوں نے پیدا کیا ہے تو خالق تو ہے سب کو رزق تو نے دے دیا تو رازق بھی تو ہے سب کو زندگی مو... تو نے دیا تو بھی جو مہی بھی تو ہے ممیز بھی تو موت بھی تو دیتا ہے ممی بھی تو ہے حی القیوم اور کائنات کے ہر شے کے بقا اور دوام تری اس میں اعظم الحی القیوم سے وابستہ ہے رحمان و رحیم سے وابستہ ہے تو لہٰذا اللہ میں نے جی فضلا وہ لا الہ کے ذریعے سے لا کے ذریعے سے تمام وہ معبود جس کی تاریخ انسانی میں مشرقوں نے کفار نے پرشتش کیا ان سب کے نہ فکرتے میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی پرشتش کے لائق نہیں ہے اگر کوئی ذات اس کائنات کے اندر لائق عبادت ہے لائق پرشتش ہے جس کے سامنے سرز ریس ہو جائے جس کی پوری پوری بندگی کی جائے اس کے ہر ہر حکم کے سامنے لبے کہا جائے ہیں وہ ہر قسم کے خطا سے پاک ہے ہین ہاں جی ہر قسم کے اے وہ نقص سے پاک ہے اس کی تمام صفات اس کا علم ملق اس کا ذال ملق اس کے قدرت ملق اس کی حیات ملغ اس کی ہر چیز بذات ان تمام صفات کمالی کا مالک ہے اور کسی قسم کے وہ نقش وہ پاک و طیب ہے وہ اللہ و سمت جاتے تو اللہ جو ہے صرف وہی ذات تیری پاک ذات عبادت کے لائق ہے اس طرح لا خیال کے ذریعے سے ہاں جی کہ باطل کی وہ نفی کرتے جاتے ہیں اور ایک ہی ذات واجب وجود اور وہ ویسی واط ذات جو تمام صفات جلالی و جمالی و, جمالی و کمالی سے متصف ذات ہے ہاں اور ہر ان کے وہ نقد سے پاکزات ہے اور معبودیت صرف اسی کے لیے ثابت کرتے ہیں عید اللہ صرف کوئی پاک ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ اس سوچ کے ساتھ اس مبارک تسبیح کو پڑھتے ہیں لا اللہ کا وید کرتے ہیں تو پھر ان کے دل و دماغ سے شرک ختم ہو جاتے ہے ریا ختم ہو جاتے ہیں اور جو ختم ہو جاتی ہے ان سب کی جگہ پر خلوص آتے ہیں اخلاق آ جاتے ہیں لاہیت آ جاتے ہیں اور وہی لوگ اللہ کی جو ہے رضا کے مقام پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں توحید کے اعلیٰ مدارش پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں الزائن لہذا جو ہے اس مبارک اسم کی تگرار بار بار ہاں جی ہماری ایمان کو توحید کو مضبوط کرنے کے لیے شرک کے نفی کے لیے کیونکہ شرک ایسے گناہ ہے ہاں جی جو غلام قرآن فرمایا ان اللہ, اللہ فرائی شرکبی اللہ تعالیٰ مشرق کو ہرگشت نہیں باشتا ہے تو یک فرماد نگزال اس کے علاوہ باقی گناہوں میں سے جو بھی ہے اللہ چاہیے تو بچ سکتا ہے لیکن شرک کے لیے کوئی باشند نہیں ہے کیونکہ شرک انسانیت کی توہین ہے ہاں جی شرک انسانیت کی توہین ہے شرک اسلام میں اللہ مکتبی الٰی میں امبیا کی تعلیمات میں شرک کے لیے اللہ کی تعلیمات میں شرک کے لئے کتب آسمانی میں صوب اس آسمانی میں, میں قرآن پاک میں شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اِلہ اللہ نے مشرق کو کہا اس کو ہرگش نہیں بخشیں گے لہٰذا یہ کلم توحید کا اقراب ہمیں شرک سے نجات دلاتا ہے لہٰذا اس کو کمال خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے جان گران لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معرول نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی شیز کائنات میں لائق عبادت نہیں پرشتش میں ایمان بلّہ اس عرصے کی توجہ ہے آج وہ نئی چیز ہوئی ہے تو ایمان جو ہے اس کا ایک معنی اعتقاد یقین عقیدہ یہ معنی کیا ہے القام سجدید نام نمبر دو ایمان جو ہے یہ باوی فال تو ہے صرفی لحاظ سے اصل میں ایمانن ہے دوسرا حمزہ یا میں بدلہ ہے عربی صرفی قواعد کی وجہ سے اور قواعد جو ہے جی بدلا ہے قواعد تبدیل حمزہ کے تحت جو قانونی صرفی ہے صرف کے علمات الواع جانتے ہیں اس وجہ سے ایمان مان ہوا اس میں ای مان ہے دو حمزہ حمزۂ دو یا میں بدل گیا ہے ہاں جی اس نے اس کا پہلم آ منا ایمانن منو ای مان آ ہیں یو منو پڑھتے ہیں آ من ہاں جی آ من یا امنو امن ایک اس کا مشاہے ہے امن امن یا امن امن اس کے سلاش مجرت اس کے معنی امن یا امن اعتماد کرنا بھروسہ کرنا اس کے صفت امن ان بھروسہ کرنے والا اعتماد کرنے والا اما یہ تو سلاش مجرد سے تین حرفی ہے اس کو باب افعال ملے گیا تو امن امان بھی ہاں جی؟ یہ ہم ہے اس وجہ سے تو اس کا معنی کیا ہے کو یعنی کسی چیز کو قابل و سمجھنا پر اعتماد کرنا یعنی کسی چیز پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا پر ایمان لانا آ مانا ای یہ مانا کیا یعنی کسی چیز کو قابل و سخ سمجھنا کسی چیز پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا ایمان لانا تو اسی سے المؤمن ہے اس میں کا کیسے ماننے والا تصدیق کرنے والا خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین رہنے والا المنجد لغت میں لکھا ہے یہ معنی جو ہے المنجد لغت میں لکھیں نمبر تین الایمان ہاں جی یہ جو ہے مفردات راغب جو قرآن لغت ہے ہاں جی قرآن خالص اس میں قرآن پاک میں موجود کلمات کے جو ہے الفاظ کے انہوں تشریح کیا ہے وہ مشہور لغت کی کتاب ہے بہت مستند سمجھتے ہیں اعلی لغت واہ فرما الایمان کا جو ہے ایک معنی شریعت محمدی کے ہاں جی ایمان ایک معنی شریعت محمدی کے آتے ہیں ایمان یعنی شریعت محمدی ہاں جی ایمانگ ایک معنی چنانچی ہاں جی؟ آیت کرما ان الزین آمن یہاں پر و لذین و نثارہ و صابعین تجمہ جو ہے اور جو لوگ مسلمان ہیں یعنی شریعت محمدی کے پیروکار ہیں چونکہ یہاں آمن و مقابل یہود نصارہ صابین کے لے کے آیا تو یہاں پر ان الزین آمنس مراد وہ لوگ جنہوں نے شریعت محمدی کا پیروکار ہیں یہاں آ منو محمدی کے معنی میں آیا ہاں جی اور جو لوگ مسلمان ہیں یعنی شریعت محمدی کے پیروکار ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست ہیں ستارہ پرست تو اس میں جوہی ساتھ میں آمن کے یہی مانا ہے اور ایمان کے ساتھ ہر وہ شخص متصف ہو سکتا ہے جو توحید نوبت کا اقرار کر کے اللہ کی وحدانیت کا لا الہ الا اللہ اور نبوت کا اقرار کر کے شریعت محمدی میں داخل ہو جائے ہاں جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سچے دل سے ایمان لکھے آ جائیں کل میں شادی کے زبان سے اغرار کریں ہاں جی شریت محمدی کو برحق سمجھیں تو وہ کی جو ہے ایمان کے ساتھ جو ہے دائرے میں وہ داخل ہو گیا وہ ایمان سے متصف ہو گیا نمبر دو نو یہ لکھا مانا اور کبھی ایمان کا لفظ بطور مدح استعمال ہوتا ہے اور اس سے حق کی تصدیق کر کے ہاں جی اس کافر پھر اچھا اور دوسرا مانا کیا ہے حق کی تصدیق کر کے اس کا حرمن بردار یعنی حق کا حرمان بردار یعنی حق کی تصدیق کر کے اس کا یعنی حق کا حرمن بردار ہو جانا مراد ہوتا ہے ایمان کے معنی حق کی تصدیق کر کے حق کی تصدیق یا پھر اس کا حرمن بردار ہو جانا مراد ہو جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے تصدیق بالقلب اغرار بال لسان زبان سے اغراز دل سے تصدیق زبان سے اغرات اور عمل بالجوار سے حاصل ہوتے اعضاء و جوارے سے پھر ایمان لائیں ہاں جی آپ نے قبول کیا نماز اسلام میں واجب ہے اس کا جو ہے دل سے قبول کیا پھر زبان سے اقرار کیا نماز اسلام کا رکن ہے اسلام میں فرض ہے فرض عین ہے اس کو زبان سے اقرار کیا پھر عمل بال جوار پھر نماز پڑھیں جب آپ نماز کو فرض سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں نماز پڑھیں۔ ہاں جی تو اس سے جو ہے ایمان اس طرح پختہ ہو جاتے اس لیے فرمایہ ولزینہ آمن و رسول ہی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے رسول اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر وہ لائے کہ ہم صحمہ اللہ رسلمان وہی لوگ ایمان میں سچے ہیں ہاں جی سرحِ آئے نمبر انیس تجمہ اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں یعنی یہی وجہ ہے کہ اعتقاد جو ہے قول قول شرک اور عملِ صالح میں ہر ایک کو ایمان کہا جاتا ہے یعنی اعتقاد کو بھی قول شرک اور عمل صالح ان سب کو جو ہے ایمان کہا جاتا ہے تو اس دعا میں لا الہ الا اللہ میں ایمان باللہ میں ایمان سے مراد یہاں یقین عقیدہ اعتقاد تصدیق حق کی تصدیق وغیرہ مناسب ہے یہاں پر لا الہ الا اللہ باللہ تو یہاں ایمان جو صرفی لحاظ سے فی لحاظ سے معفول ملغ ہے اور جانشین فعل امن تو ہے ہاں جی آمن تو عربی زبان میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں محفول ملا پھیل کے جانے ہے یا محفول ملغ تاکیدی ہیں قرن معنوی کی وجہ سے فعل کو حذف کیا ترجمہ یہ ہے ہاں جی دعا اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں وہ اللہ ہی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ ہی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے یہ تجمہ عنص الصاوری صاحب کیا ہے دوسرا ترجمہ جو ہے جو بھداخیر کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اسی اللہ پر ہمارا ایمان ہے ایمان بلّہ اسی اللہ پر جو جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس پر ہمارا ایمان ہے یا اس اللہ ہی پر ہم ایمان لا چکے ہیں یہ ہے یعنی آمن تو مقدر ہے اس میں کہ اصل آمن تو ایمان الب اللہ عبارت میں آمن تو ایمان الب اللہ اللہ ہونے کی صورت میں پہلا معنی زیادہ تاکہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ ہی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے لیکن اگر ایمان مزدر فعل ال معذوق کا جانشین اور عوض ہو اور محفول ملا کے تاغدین نہ ہو تو یہ دوسرا ترجمہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اسی اللہ پر ہمارا ایمان ہے یہ ترجمہ دور تو جی اللہ ہی ہمارا خالق رازی اور مالک ہے اس کے سوا کوئی سوا کسی دوسرے یا غیر کے عبادت نہیں کی جا سکتی ہاں جی کیونکہ ہم کسی کو اس کا شریک ٹھہرا کر شرک نہیں کر سکتے بہت بڑا گناہ ہے حضین کرام یہ جو ہے اس مبارک آیات کی تھوڑی توضیح ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ ایمانا باللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسے اللہ پر ہی ہمارا ایمان ہے اور ہم اسے اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی پرشش کے لائے نہیں ہم اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہیں یہ ہے اللہ میں ایمانیہ دلوں کو منور اور مزین کریں اللہ